من صفیہ محمن البادشہ واٹسپ گروپرباشہ باقی تمام سامعین خارہ گھر میں برادران وغیرہ سب کو شموسن باب سے سلامت کرتے ہیں چند دن جو ہے کراچی گرمی کی وجہ سے کچھ طبیعت سرہ دینے سے سلسلہ درس رک گیا تھا ابھی الحمدللہ میں طبیعت کافی ٹھیک ہے تو آج سے پھر میں سلسلہ درس شروع کر چکا ہوں اور آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے کہ یہ سلسلۂ درس جاری ساری رہیں اور اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ کریں تو آج کے درس جو ہے دعوت شریف میں سے درس نمبر چار سو پندرہ اولک ستاون ہے چار سو پندرہ شریف کا شریف ہے ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے اور ستاون 57 سیون جو ہے اوراد فتح کا درس نمبر ستاون ہے اوراد فتح میں ہم لوگ ملک الجبار کے حصے میں تھے جس میں پچاس لا الہ الا اللہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی کوئی اور دعا جملہ یا اسماء الحسنہ ساتھ ذکر ہوا ہے تو اس میں سے آج ساتواں اللہ آج के درس میں ہوں گے تو آج کے درس جو ہے اور شاید کل کے درس بھی اسی پہ چونکہ تو جی طلب خلمات ہیں آج کی درس بھی یہ مقدس کلمہ بھی دعا جملہ بھی تو لا للہ نمبر سات ہے ملک الجبار کے حصے میں سے تو یہ حصہ ہے آج کے دعا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ المعبود بک مکان لا کا مانا بتایا اللہ کو عالم یہاں پر ایسے مقامات پر لا نفی جنس کہتے ہیں لا حرف نفی ہے نہیں کوئی نہیں الہ عبادت کے لائق معبوط پرسٹ کے لائق اللہ حرفِ اس سے نہ ہے مگر سوائے اللہ اللہ, اللہ جو کہ ذات واجب المجود تھے المستجمع الجمی صفات ہیں ہاں جی تو اور مشتل صفات جمالی یا والکمالیہ یاول کمالی جو ذات واج الوجود ہے اور اسی لفظ اللہ کے اندر اللہ کے تمام صفات جمالی جلالی اور کمالی سب اسی لفظ اللہ کے اندر جمع ہیں اور سب اسی کے موصوف ہے تو اللہ جو ذات واجب الوجود اور المستمی وال صفات الجمالیہولجلالیہ اول کمالیہ کا نام مقدس و علم سے اللہ تو اللہ ایک ذات معین مشخص کا نام ہے اور اللہ تعالی نے خود اپنا نام اللہ رکھا ہے ہاں جی اللہ نے خود اپنا نام اللہ رکھا ہے یہ کسی اور کا رکھا ہوا نام نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی بھی شے جو کتنا ہی عظیم کیوں ہو عبادت کے ہرگز لائق نہیں کیونکہ اس کائنات میں اللہ کے سوا جو بھی ہیں خواہ فرشتگان ہو خواہ کے مقرب فرشتے ہوں حامل عرش لاہی ہوں امبیاں ہوں رسول الاظم ہوں اولیا کرام ہوں بھی ہو ہاں جی عظیم سے تر مخلوقات کیوں نہ ہو سب اللہ کا مربوب ہیں مرزوخ ہیں مخلوق ہیں اور اللہ کے سب کو حیات اللہ ہی سے ملا ہے سب کی بقا اور دوا میں زندگی اللہ ہی اس میں قیومیت کے برکت سے ہے لہذا کوئی بھی شیز کائنات میں معبود بننے کی ہرگس لیاقت نہیں رکھتا لہٰذا عبادت اور پرست کے لائق اللاطلاق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے اور عبادت کا معنی کیا ہے صرف ہم یہ سوچیں عبادت یعنی نماز روزہ حاضط ہم یہ سوچیں ہیں صرف عبادت صرف ان میں منحصر نہیں ہے عبادت کے مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ ایسی ذات جس کی جو ہے ہر ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کے لائق ہونا تو اللہ ہی وہ ذات باری تعالیٰ ہے جو اس چیز کے لائق ہے کہ اور کہ بندہ اس کے ہر ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو کیونکہ اس کے سارے احکامات اللہ کے اپنے بندوں کے حق میں ہیں ان کے فائدے میں ان کے نفع میں ہے ہر چیز کی حکمت اور فلسفے کو جانتے ہیں جان کر حکم کیا منع کیا تو بھی جان کر حکم کیا ہے کرنے کا تو وہ بھی جان کر تو لہٰذا جو ہے صلی اللہ کی اطلاق, عبادت کے لائق ہندو نے کسی استثناء کے عبادت کے لائق ذات سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی موجود نہیں اطاۃ مطلقہ کے حقدار اور لائق ذات اللہ تعالیٰ کی ذاتِ کرامی ہے المعبود الہ الا اللہ, اللہ, اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں المعبود بکل مکھانی تو محبود اسے یا یابدو سے اس محفول کا سوا ہے المعبود عابد یابود و عبادتا اس کے معنی پوجا پرستش بندگی القاموس جدید میں لکھا ہے معبود اس نے مفول ہے اسی فعل عبد یا عدو سے یعنی وہ ذات جس کی عبادت کی جائے یا وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے ہاں جی یعنی وہ ذات جس کی عبادت کی جائے یا وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے المعود ایسی ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے جس کے ہر ہر حکم پر لبے کہا جاتا ہے بیکل یعنی ہر مکان جگہ بیکل مکان ہر جگہ تو اب معنی کیا ہوا لا لا لمعود بیکل مکان تو تاج میں یہ واللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, نہیں ہے اور اس اللہ کی ہر ہر جگہ عبادت کی جاتی ہے المعود بک الملّہ وہ ذات ہے جس کی ہر ہر جگہ عبادت کی جاتی ہے اس کائنات میں کوئی جگہ ایسا نہیں ہے جہاں اس اللہ کی عبادت نہ کی جائے کوئی جگہ نہیں ہے کائنات المعود بھی کل مکھان اللہ کل یعنی ہر سب مکان جگہ ہر جگہ پہ ہاں جی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے جیسے تو اس دعا کی تھوڑی سی توضیح طلب ہے ویسے دعا تو آسان ہے لیکن توضیع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عظیم معبود حقیقی ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس کی عبادت نہ ہوتی ہو کیونکہ کسی بھی جگہ پر اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ مخلوق قرآن یا خواہ ہوشی سے یا ناخوشی سے یا ناخوشی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں جیسے جہاں جہاں اللہ کے فرشتے ہیں یا مومن جنات و انسان اور دوسرے تمام زیرو حیوانات ہیں سب کے سب سب کے سب جو ہے اپنے اپنے انداز میں جیسے اللہ نے انہیں حکم دیا ہے اپنے اپنی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعین و خوشی سے عبادت کرتے ہیں کیونکہ جو مومن میں ہیں فرشتے تو سب مومن ہی ہیں فرشتوں میں کوئی اللہ کا نا نہیں ہے لیکن جنات انسانوں میں فرمان بردار بھی نا فرمانی یہاں کا مومن جنات اور انسان اور دوسرے تمام روح حیوانات سب اللہ تعلی بخوشی جو ہے اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن جہاں جنات اور انسان میں سے اللہ کے ناخرمان معلوم ہیں وہ قرآن اور نہ چاہتے ہوئے اس کی اللہ کی عبادت کرتے ہیں مثلا ایک آخر جو کہ اللہ پر ایمان تو نہیں رکھتا لہٰذا وہ اپنے ارادے اور خوشی سے تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تو اپنے ارادے اور خوشی اللہ کی عبادت نہیں کرتے لیکن اس کے تمام اعضاء و جوار اللہ ہی کے حکم کے تابے ہیں وہ ہی چاہیں نہ چاہیں اس کے تمام اعضاء و جوار اللہ ہی نے خلق کیا ہے اور اللہ ہی کے حکم کے تابے ہیں اللہ نے جیسے ان کو رہنمائی کے اس کے مطابق چار وہ سب اللہ کے حکم سے اپنے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں مثلا اس کے دل و دماغ جگر گردے نظام آزما سب اللہ کے حکم کے تابے ہیں تو گویا وہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا اصلی معنی کسی کے سامنے سر تسلیم خم ہونا ہے اور اسے کے ہر ہر حکم پر لبے کہنا ہے اور یہاں اس کافر و منافق اور مشرق کے اعضا و جوارے اللہ کے حکم کے دعوے ہیں بس یہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جن جگہوں پر کوئی جاندار نہیں رہتے ان جگہوں پر کوئی زیرو نہیں رہتے تو وہ جگہ خود بھی خالی زمین ہے پہاڑ ہے وہاں کوئی جاندہ زیرو نہیں رہتے لیکن وہ جگہ خود بھی اپنے اپنے انداز میں اللہ کے تعوی و فرمان اور عبادت گزار ہیں سوچنے کی مقام ہے پہاڑ اپنی جگہ پر زمین اپنی جگہ پر صحرا اپنی جگہ پر دریا کے پانی اپنی جگہ پر ہر چیز ہر روح موجودات ہمارے نظر میں جامد ہیں ٹھوس ہیں بے جان ہیں وہ بھی اپنے اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تعبم مدار اور عبادت گزار ہیں。سورج اپنی جگہ پر چاند اپنی جگہ پر دیگر سیارات و ستارگان اپنے اپنے مقام پر اور زمین کا ہر حصہ اپنے اپنے مقام پر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں قرآن باغ میں اس سلسلے میں متعدد آیات موجود ہیں چنانچہ قرآن باغ میں متعدد آیات موجود ہیں چنانچ ان میں سے ایک آیا جیسے یو سب ما فی السماوات سماوات والا یہ لفظ ما جو ہے عام طور پر غیر ضویل اقوت کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ مجداد جن کا عقل نہیں ہے یا بے روح دوسرے الفاظ میں جو ہے جو جاندار بے جان سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ سیخ مفہوم رکھتا ہے تو یہ سب بھی لہو معاف سماوات جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی جو ہے عبادت کرتے ہیں سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں چنانگی کلام ربانی نعت کے دوسرے آتے بھی جو ہے وہ آیات میں آپ کو نقل کروں گا اسی سلسلے گے لیکن آپ یہ کہیں بھائی یہاں تو یہ سب بھی وہ ہے تصبیح ہے اللہ کی تصبیح کرتے ہیں تو کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے تسبیح بھی عبادت کے اقسام میں سے ایک قسم ہے تسبیح پڑھنا یعنی اللہ کی تنظیش کرنا اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی اے و نقل سے پاک و پاک قرار دینا سبحان اللہ کا معنی یہ ہے قرآن یہ کہہ رہے ہیں گویا کہ ہر شے اپنے اپنے مقام پر اپنی شاندار اپنی زبان سے بے جان اپنی زبان بے زبانی سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ کا کود کرتے رہتے ہیں کتنے عظیم اللہ ہے قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں سب بلو ما فی السماوات کہ کیونکہ پر ناوی عبادات ہی کے انواع میں سے ہیں چرنچ ایک آتیشی جہانج سب بہل اللہ معافِ سماوات و لرض ولعزیز الحکیم سر حدیطہ نمبر ایک ہے سب بہ لاہ معافِ سماوات و لذ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تصبیح بیان کرتے ہیں یعنی عبادت کرتے ہیں اور وہ ہر چیز پر غالب حکمت والے ذات واہ واہ اور وہ اللہ العزیذ ہر چیز پر غالب حکیم حکمت والی ذات اسی طرح دوسری یاد سرحش رایت نمبر ایک ہے سور ساری سورہ صف آیت نمبر ایک ہے سب بہل معافِ سماوات ولہجی وََہ جلحکیم تصبیح پڑھ لیتے ہیں ویسے تو ماضی کے لباس تسبیح پڑھ لیا لیکن مراد یہاں پڑھتے ہیں نہیں سے ماضی کی مراد نہیں ہے ہاں یعنی بلا شکش ہوبہ تصبیح پڑھتے ہیں یہ مرات یہاں پر مزار اور حال کے ذمہ داری کے اوپر ماضی استعمال کرنے تاہم متحقق الوقوع ہونے پر دلالت کرتا ہے تو سب بہا لاہِ سماوات والا یعنی سب بہا تصبیح بیان کرتے ہیں تقدیس بیان کرتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کچھ معافظ سماوات معنی زمین میں ہیں واہ اور وہ العزیز ہر چیز پر غلبہ والکیم حکمت والے ذات صورۂ شف آج نمبر ایک اور یہی آیت جو ہے اسی الفاظ میں سورہ حشر نمبر ایک میں بھی ہے کہ سب آل اللہ معافِ سماوات ولا ہاں جی تو اور بھی آیات ہیں اسی سلسلے میں وہ ان اللہ ہم کل کی دراصل باتوں کو بتا دیں گے لیکن ہمارا مدعا یہی ہے کہ کائنات کے ہر شیخ خواہ ہے وہ جو ہے ان ہوں خواہ انسان ہوں خواہ چنات ہوں خواہ نباتات ہوں خواہ جمادات ہوں ہاں جی چوبیس کائنات میں معاسی سے اللہ جو بھی مجشے ہیں عقل غیر ذویل عقول ضوی العقول ہاں جی سب کے سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سب کے سب جو ہے اور ہر جگہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے کائنات کی کوئی جگہ اللہ کی عبادت سے خالی نہیں ہے کیونکہ اگر وہاں کوئی بندہ عبادت نہیں کر رہا ہے وہ جگہ خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہاں کوئی ماہرون جن نہیں انسان نہیں فرشتہ نہیں کوئی نہیں ہے تو وہ جگہ خود کوئی حیوان ہے، وہ جگہ خود اللہ کی تصویر کرتے ہیں لہٰذا کوئی بھی جگہ اللہ کی تجویز اللہ کی عبادت سے خالی نہیں ہے اس اللہ کے سوا کوئی معبور نہیں اور وہ اللہ ایسی معبود ہے کہ بالکل مکان جس کی ہر جگہ عبادت کی جاتی ہے جس کی ہر جگہ عبادت ہوتی ہے تو یہ سے عظیم جو ہے مقدس کلمہ جس کے وسیع معفوم رکھتے ہیں اور قرآن پاک میں اس کے بہت تائید میں ملتی ہیں آج کے دس یہ اتبار کر تو ہیں انشاءاللہ اللہ بقیہ دوست کل سے ہم شروع کریں گے